ذاکیلوم آمینو اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمین ایمان لاؤ کما جیسے کہ آمن الناس ایمان لائے الناس لوگ ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لائے لوگ الناس میں الف لام جو ہے نا اس کو دیکھیے الف لام کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ جیسے کہ سب لوگ ایمان لائے ال کا ترجمہ کیا تھا نا پہلے بھی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ایمان لاؤ جیسے کہ سب لوگ ایمان لائے تو سب لوگوں سے مراد کون ہوں گے وہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے نا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی لوگ ایمان لائے کہتے ہیں كالو انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے بے وقوف لوگ کہ ان کی طرح ایمان لائیں یہ پہلے انناس سے مراد صحابہ کے رضی اللہ عن ہیں یعنی مہاجرین اور انصار اور وہ اہل کتاب کے حضرات جو ایمان لا چکے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی خاندان سے تھے اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی اہل کتاب میں سے ندرت المسنفین والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے کہ اہل کتاب صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کون تھے بہت نام انہوں نے جمع کر دی ہیں اس میں بڑی اچھی کتاب ہے چھوٹی سی ہے پاکستان میں چھپی بھی ہے اور اسلامک بک فاؤنڈیشن ہے ایسے ہی ہے انہوں نے چھاپی ہے بہرا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ صفہا ایمان لائے سفہا سے مراد انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لیا اور علی رضب اللہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے زمانے کا لحاظ نہیں کیا اتنی قربانی دی گھر بار چھوڑا مکہ میں ٹھیک بس رہتے ہجرت کر کے یہاں چلے آئے تو یہ بے وقوفی ہے ایک طرح اسی لیے تبری رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے اس بات کو کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عمر پر ان کی تنقید تھی اور یہاں اناس سے مراد صحابہ رضی اللہ عمیہ امام تبری رحمت اللہ علیہ تبرستان کے رہنے والے تھے اور اہل سنت والجماعت کے بڑے فکاہ میں شمار ہوتے ہیں بہت بڑے مجتحد شمار ہوتے ہیں اب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے ایسی بات نہیں کت ان نہیں ہے ڈیڑھ سو برس ان کی فکر چلتی رہی اور آہستہ آہستہ وہ فکر شافی میں ضم ہو گئی تو اس لیے کوئی بھی کہے نا امام تبری رحمت اللہ کے متعلق ہرگز اس کی بات نہ ماننا بہت بڑے آدمی تھے اگر وہ اگر وہ شیعہ ہوتے تو اپنی تفسیر میں صحابہ کے رام اللہ اللہ کی اتنی تعریف نہ کرتے اور وہ موضوع پہ مسئلہ کے بھی قائل نہ ہوتے اور موضوع کا مسا جائز ہونے پہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے تو تبری نے پر یہ وہی ہیں جن کے متعلق بتایا تھا نا قصہ کہ انہوں نے کہا تفسیر لکھیں اور پھر انہوں نے کہا تاریخ لکھیں تو وہ لوگوں نے کہا اتنی لمبی چوڑی تو انہوں نے غصے میں کہا کہ پھر لوگ نہ تفسیر پڑے اور نہ تاریخ پڑھیں بالکل ہی جاہل رہیں گے تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے اور حدیث پہ بھی کام کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں امن الناس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہم کیا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے اللہ سنو جی یاد رکھو سنتے ہو ان یہ ہیں ہوم الصفہا یہی ہیں جو بے وقوف ٹھیک ایسے ہی الفاظ اوپر استعمال کیے انفسدون انا ہم ہوم اسفہا کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے کہ یقیناً یہی ہیں جو فسادی ہیں یقیناً یہی ہیں جو کیا کرنے والے ہیں جو بے وقوف ہیں اللہ انصفہ ولا کلالمون لیکن یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ کن کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور اللہ تعالی نے اس بات کو لوٹا دی یہ جو اصول کی باتیں ہم آپ سے ارز کرتے ہیں نا آپ ان کو اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت اس کا فائدہ پہنچے گا یہ کئی کئی کتابوں کا مجموعہ اور کئی کئی کئی کئی صفحات کا نچوڑ ہے جو ہم آپ سے ارض کرتے ہیں اصول کی بات یاد رکھنا جتنے گمراہ فرقے اب تک اس امت میں پیدا ہوئے ہیں نا چودہ سو پچیس ہجری تک اس سال تک آگے کا تو پتا نہیں ان سب میں قدر مشترک صحابۂ کے رام رسی اللہ عنہ سے نفرت بس جو بھی فرقہ نظر آتا ہے جو بھی داعی شریعت کی دعوت دینے والا شریعت پہ کام کرنے والا یہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں جتنوں کو آپ سنتے ہیں یہ غور کرتے رہیے گا کہ اس کا نظریہ اور مسلک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ پہ تنقید نہ کرے تو پھر تو ٹھیک اور اگر وہ تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے اسی لیے جتنے گمراہ ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا مگر گمراہی کی اصل یہ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ڈائریکٹ خدا کی کتاب پہ آ گئے نا پھر اس کی تشریح جو مرضی کرتے رہو جب کہ اہل سنت والجماعت کا نام ہی اس لیے ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صرف یہی کافینی والجماعت اور صحابہ رضی اللہ کی جماعت اس کا بھی وہ احترام کرتے ہیں ان کے مسلک کو وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت نے کیا کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی حدیث پہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے چاہے وہ حدیث سورج کی طرح روشن چمکدار بھی ہو ہم نہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں عمل کیا وہ تو ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً قریب تھے انہوں نے تو سب چیزیں دیکھی تھیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے صدی اس پہ عمل کو چھوڑ دیا ہم بھی اس حدیث پہ عمل نہیں کریں تمام گمراہوں میں اشتراک ہے کہ صحابہ کے رضی اللہ پہ تنقید کرو کوئی کسی کے عیب دیکھتا ہے کوئی کسی کے عیب دیکھتا ہے کوئی کسی کی چیزیں دیکھتا ہے یا زبہ یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے وہ اللہ کے اچھے بندے تھے دنیا سے گزر گئے بڑی اچھی بات امرون عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہی اور امام شاپی رحمت اللہ علیہ نے بھی غالباً نقل کی ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ علی اور معاویہ اور ان حضرات کی جو اس عائشہ طلح زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہوا تھا تو آپ اس کے بارے میں کہیں عقیدے کی بات انشاءاللہ اچھا شاء آپ سے عرض کریں گے انہوں نے کہا تل دما ان وہ دیکھو ایسے خون تھے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے اور ان کے خون کو ہماری تلواروں سے محفوظ رکھا ہماری تلواریں اس دور میں نہیں چلی نہ ہم تھے اس دور میں اور اب ان کے بعد میں چاہتا ہوں جس طرح تلوار محفوظ رہی میری زبان بھی محفوظ رہے میں ان کی عزتوں میں نہ پڑھوں سیدھی سی بات کہ جیسے اس خون میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا ہم ان کے معاملے میں اپنی زبان کو بھی نہیں رکھنا چاہتے کیا فائدہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے تو اس لیے یہ منافقین کے متعلق کہا ہے کہ اللہ ان ہوں مصطفہ یہ بے وقوف ہیں ولاکل لیکن جانتے نہیں اس سے صحابہ ہے رضی اللہ عنہ ان کی منقبت ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے